أعوذ بالله من الشيطان الرجيم حُنَفَاءَ لِلَّهِ غَيْرَ مُشْرِكِينَ بِهِ وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَكَأَنَّمَا خَرَّ مِنَ السَّمَاءِ فَتَخَطَّفُهُ الطَّيْرُ أَوْ تَهُبُّ بِهِ الرِّيحُ فِي مَكَانٍ سَحِيقٍ <تصفيق> اللہ کے لیے یکسو ہو جاؤ نہ کہ اس کے ساتھ شرک کرنے والے اور جو کوئی اللہ کے ساتھ شرک کرے تو گویا وہ آسمان سے گر پڑا پھر اسے پرندے اچک لے جائیں یا ہوا کسی دور دراز جگہ لے جا پھینکے ذلك ومن يعظم شعائر یہی حکم ہے اور جو شخص اللہ کی عظمت کی نشانیوں کی تعظیم کرے تو بلا شبہ یہ دلوں کی پرہیزگاری سے ہے لَكُم منافع الى اجل فم الى البيت تمہارے لیے ان چوپائیوں میں ایک مقرر وقت تک منافع ہیں پھر ان کے حلال ذبح ہونے کی جگہ قدیم گھر مطلب بیت اللہ کے پاس ہے اب چلتے ہیں آیات کی تفسیر کے طرف حنفہ حنیف کی جمع ہے جس کے مستری معنی ہے مائل ہونا ایک طرف ہونا یک رخا ہونا یعنی شرک سے توحید کی طرف اور کفر و باطل سے اسلام اور دین حق کی طرف مائل ہوتے ہوئے یا ایک طرفہ ہو کر خالص اللہ کی عبادت کرتے ہوئے پھر یعنی جس طرح بڑے پرندے چھوٹے جانوروں کو نہایت تیزی سے جھپٹا مار کر انہیں نوچ کھاتے ہیں یہ ہوائیں کسی کو دور دراز جگہوں پر پھینک دیں اور کسی کو اس کا سراغ نہ ملے دونوں صورتوں میں تباہی اس کا مقدر ہے اسی طرح وہ انسان جو صرف ایک اللہ کی عبادت کرتا ہے وہ سلامت فطرت اور تہارت نفس کے اعتبار سے طہر و صفا کی بلندی پر فائز ہوتا ہے اور جو ہی وہ شرک کا ارتکاب کرتا ہے تو گویا اپنے آپ کو بلندی سے پستی میں اور صفائی سے گندگی اور کیچڑ میں پھینک لیتا ہے پھر شعائر شاعرتون کی جمع ہے جس کی معنی علامت اور نشانی کے ہیں جیسے جنگ میں ایک شعر مخصوص لفظ بطور علامت اختیار کر لیا جاتا ہے جس سے وہ آپس میں ایک دوسرے کو پہچانتے ہیں اس اعتبار سے شاعر اللہ وہ ہیں جو اعلام دین اعلام دین یعنی اسلام کے نمایاں امتیازی احکام ہیں جن سے ایک مسلمان کا امتیاز اور تشخص قائم ہوتا ہے اور دوسرے اہل مذاہب سے الگ پہچان لیا جاتا ہے صفحہ مروہ پہاڑیوں کو بھی اسی لیے شعر اللہ کہا گیا ہے کہ مسلمان حج و عمرے میں ان کے درمیان صحیح کرتے ہیں یہاں حج کے دیگر مناسق خصوصاً قربانی کے جانوروں کو شعر اللہ کہا گیا ہے ان کی تعظیم کا مطلب ان کا استحصان اور استثمان ہے یعنی عمدہ اور موٹا تازہ جانور قربان کرنا اس تعظیم کو دل کا تقویٰ قرار دیا گیا ہے یعنی یہ دل کے ان افعال سے ہیں جن کی بنیاد تقویٰ ہے پھر وہ فائدہ سواری دودھ مزید نسل اور اون وغیرہ کا حصول ہے وقت مقرر سے مراد نہر مطلب ذبح کرنا ہے یعنی ذبح ہونے تک تمہیں ان سے مذکورہ فوائد حاصل ہوتے ہیں اس سے معلوم ہوا کہ قربانی کے جانور سے جب تک وہ ذبح نہ ہو جائے فائدہ اٹھانا جائز ہے صحیح حدیث سے بھی اس کی تائید ہوتی ہے ایک آدمی ایک حدی مطلب قربانی کا جانور اپنے ساتھ ہانکے لے جا رہا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے فرمایا اس پر سوار ہو جا اس نے کہا یہ حج کی قربانی ہے آپ نے فرمایا اس پر سوار ہو جا بہوالے صحیح البخاری حدیث نمبر سولہ سو نوے پھر حلال ہونے سے مراد جہاں ان کا ذبح کرنا حلال ہوتا ہے یعنی یہ جانور مناسق حج کی ادائیگی کے بعد بیت اللہ اور حرم مکی میں پہنچتے ہیں اور وہاں اللہ کے نام پر ذبح کر دیے جاتے ہیں پس مذکورہ فوائد کا سلسلہ بھی ختم ہو جاتا ہے اور اگر وہ ایسے ہی حرم کے لیے حدی ہوتے ہیں تو حرم میں پہنچتے ہی ذبح کر دیے جاتے ہیں اور فقراء مکہ میں ان کا گوشت تقسیم کر دیا جاتا ہے الله تعالى فرماته وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا لِيَذْكُرُ اسْمَ اللَّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ فَإِلَاهُكُمْ إِلَاهُ وَاحِدٌ فَلَهُ أَسْلِمُ وَبَشِّرِ الْمُخْبِتِينَ اور همني هر أمت کے لئے قرباني مكرر کی تاکہ وہ ذبح کے وقت ان چوپائیوں مویشیوں پر اللہ کا نام ذکر کریں جو اللہ نے انہیں دیے پھر سمجھ لو کہ تمہارا معبود ایک ہی معبود ہے لہٰذا تم اسی کی فرما برداری کرو اور آجزی کرنے والوں کو بشارت دیجیے <تصفح> <تصفح> <تصفح> <اللذين اذا ذكر الله> الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ وَالصَّابِرِينَ عَلَى مَا أَصَابَهُمْ وَالْمُقِيمِ الصَّلَاةِ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ وہ لوگ کہ جب اللہ کا ذکر کیا جائے تو ان کے دل ڈر جاتے ہیں اور جو صابر ہیں اس تکلیف پر جو انہیں پہنچے اور جو نماز قائم کرنے والے ہیں اور ہم نے انہیں جو رزق دیا وہ اس میں سے خرچ کرتے ہیں فی و جب جنوب ہے لكم لكم اور قربانی کے اونٹ بھی جنہیں ہم نے تمہارے لیے اللہ کے شاعر میں سے بنایا ہے تمہارے لیے ان میں بہت بھلائی ہے لہذا نہر کے وقت نہر کے وقت جب وہ پاؤں بندھے کھڑے ہوں تو تم ان پر اللہ کا نام ذکر کرو پھر جب ان کے پہلو زمین پر گر جائیں تو تم ان کا گوشت کھاؤ اور کنات پسند اور سوالی مطلب محتاج کو بھی کھلاؤ اسی طرح ہم نے چوپائے تمہارے تابع کر دیے تاکہ تم شکر کرو اب چلتے ہیں آیات کی تفسیر کے طرف منسکن نسک ینسکو کا مصدر ہے معنی ہے اللہ کے تقرب کے لیے قربانی کرنا زبیحہ ذبح شدہ جانور کو بھی نسی کا کہا جاتا ہے جس کی جمع نسک ہے اس کے معنی اطاعت و عبادت کے بھی ہیں کیونکہ کیونکہ رضاء الہی کے لیے جانور کی قربانی کرنا بھی عبادت ہے اسی لیے غیر اللہ کے نام پر یا ان کی خوشنودی کے لیے جانور ذوا کرنا غیر اللہ کی عبادت ہے یا من سکھ منسک سین کی فتح یا کسرے کے ساتھ اس میں ظرف ہے موضعۂ نحر ذبح کرنے کی جگہ یا موضع عبادت اسی سے مناسب حج ہے یعنی وہ جگہیں جہاں حج کے اعمال و ارکان ادا کیے جاتے ہیں جیسے عرفات مزدلفہ منا اور مکہ مطلق ارکان و اعمال حج کو بھی مناسب کہہ لیا جاتا ہے مطلب آیت کا یہ ہے کہ ہم پہلے بھی ہر مذہب والوں کے لیے ذبح کا یا عبادت کا طریقہ مقرر کرتے آئے ہیں تاکہ وہ اس کے ذریعے سے اللہ کا قرب حاصل کرتے رہیں اور اس میں حکمت یہ ہے کہ وہ ہمارا نام لیں یعنی بسم اللہ واللہ اکبر کہہ کر ذبح کریں یا ہمیں یاد رکھیں پھر البدنا بدنۃَََ کی جمع ہے چونکہ عام طور پر اس مقصد کے لیے اس کی تسمین کی جاتی ہے اور وہ موٹا تازہ ہوتا ہے اس لیے بدنتن کہا جاتا ہے فربا جانور بعض اہل لغت کے نزدیک اس کا اطلاق اونٹ گائے دونوں پر ہوتا ہے جب کہ بعض دیگر اہل لغت نے اسے صرف اونٹوں کے ساتھ خاص کیا ہے صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی اس حدیث سے اس کی تائید ہوتی ہے جس میں ہے کہ جو شخص جمعہ کو پہلی ساتھ میں آیا اسے ایک بدنہ مطلب اونٹ کا ثواب ملے گا اور جو دوسری ساتھ میں آیا اسے بقرا مطلب گائے کا ثواب ملے گا بہوال صحیح البخاری حدیث نمبر 881 اور صحیح مسلم حدیث نمبر 850 اور جابر رضی اللہ عنہ کی حدیث میں ہے البدن عن انصب آیتن عن البقرہ تو سات افراد کی طرف سے کافی ہے اور گائے بھی سات افراد اور گائے بھی سات افراد کی طرف سے کافی ہے بہوال صحیح مسلم حدیث نمبر 1318 البتہ مناسب حج کے حوالے سے کافی ہونے میں گائے اونٹ کے حکم میں ہے بہوالے صحیح مسلم حدیث نمبر 1318 سو اور تفسیر القرطبی و روح المعانی والمصباح المنیر ن مطلب یہ ہے کہ اونٹ اور گائے جو قربانی کے لیے لے جائیں یہ بھی شاعر اللہ یعنی اللہ کے ان احکام میں سے ہیں جو مسلمانوں کے لیے خاص اور ان کی علامت ہیں پھر فصفتون صف بستہ یعنی کھڑے ہوئے کے معنی میں ہے اونٹ کو اسی طرح کھڑے کھڑے نہر یا نہر کیا جاتا ہے کہ اگلا بایاں پاؤں اس کا بندھا ہوا اور تین پاؤں پر وہ کھڑا ہوتا ہے پھر یعنی سارا خون نکل جائے اور وہ بے روح ہو کر زمین پر گر جائے تب اسے کاٹنا شروع کرو کیونکہ زندہ جانور کا گوشت کاٹ کر کھانا ممنوع ہے میں قطمین البہی میں تھی وہی حیت الف ہوا میتا بحوال سنن ابی داود حدیث نمبر 2858 و آٹھ سو وجہ حدیث نمبر 1480 و اور سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 3216 مطلب جس جانور سے اس حال میں گوشت کاٹا جائے کہ وہ زندہ ہو تو وہ کاٹا ہوا گوشت مردہ ہے پھر بعض علماء کے نزدی کی امر وجوب کے لیے ہے یعنی قربانی کا گوشت کھانا قربانی کرنے والے کے لیے واجب یعنی ضروری ہے اور اکثر علماء کے نزدی کی امر استحباب کے لیے ہے یعنی اگر کھا لیا جائے تو مستحب مطلب پسندیدہ ہے اور اگر کوئی نہ کھائے بلکہ سب کا سب تقسیم کر دے تو کوئی گناہ نہیں ہے پھر القانعہ کے ایک معنی سائل کے اور دوسرے معنی کا کرنے والے کے کیے گئے ہیں یعنی وہ جو سوال نہ کرے اور ولمعر کے معنی بعض نے بغیر سوال کے قصد سامنے آنے والے کے کیے ہیں اور بعض نے قانے کے معنی سائل اور معتر کے معنی زائر یعنی ملاقاتی کے کیے ہیں بہرحال اس آیت سے استدلال کرتے ہوئے کہا جاتا ہے کہ قربانی کے گوشت کے تین حصے کیے جائیں ایک اپنے لیے دوسرا ملاقاتیوں اور رشتہ داروں کے لیے اور تیسرا سائلین اور معاشرے کے ضرورت مند افراد کے لیے جس کی تائید میں یہ حدیث بھی پیش کی جاتی ہے کہ جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے تمہیں پہلے تین دن سے زیادہ قربانی کا گوشت ذخیرہ کر کے رکھنے سے منع کیا تھا لیکن اب تمہیں اجازت ہے کہ کھاؤ اور جو مناسب سمجھو ذخیرہ کرو دوسری روایت کے الفاظ ہیں پس کھاؤ ذخیرہ کرو اور صدقہ کرو ایک اور روایت کے الفاظ اس طرح ہیں پس کھاؤ کھلاؤ اور صدقہ کرو بہوالے صحیح البخاری بخاری حدیث نمبر پانچ ہزار پانچ سو انہتر و صحیح مسلم حدیث نمبر انیس سو اکتر و سلاً ابی داود حدیث نمبر اٹھائیس سو بارہ و جامع الترمدی حدیث نمبر پندرہ سو دس و سلاً ابنماجہ حدیث نمبر تین ہزار اکسو ساٹھ و سنن النسائی حدیث نمبر چار ہزار چار سو چھتیس بعض علماء دو حصے کرنے کے قائل ہیں نصف اپنے لیے نصف اپنے لیے اور نصف صدقے کے لیے وہ اس سے ماقبل گزرنے والی آیت فقیر <الْفَقِيرُ> سے استدلال کرتے ہیں لیکن در حقیقت کسی بھی آیت یا حدیث سے اس طرح کے دو یا تین برابر حصوں میں تقسیم کرنے کا حکم نہیں نکلتا بلکہ ان میں مطلقاً کھانے کھلانے کا حکم ہے اس لیے اس اطلاق کو اپنی جگہ برقرار رہنا چاہیے اور کسی برابر تقسیم کا پابند نہیں بنانا چاہیے البتہ قربانی کی کھانوں کی بابت اتفاق ہے کہ اسے یا تو اپنے استعمال میں لاؤ یا صدقہ کر دو اسے بچنے کی اسے بیچنے کی اجازت نہیں ہے جیسا کہ حدیث میں ہے بحوالے مسرد احمد چوتھی جلد صفحہ نمبر پندرہ تاہم بعض علماء نے اس کی اجازت دی ہے اور بعض نے کھال کو خود بیچ کر اس کی قیمت فقراء پر تقسیم کرنے کی رخصت دی ہے بہوالے تفسیر ابن کثیر ایک ضروری وضاحت قرآن کریم میں یہاں قربانی کا ذکر مسائل حج کے ضمن میں آیا ہے جس سے منکرین حدیث یہ استدلال کرتے ہیں کہ قربانی صرف حاجیوں کے لیے ہی ہے یہ دیگر مسلمانوں کے لیے نہیں ہے لیکن یہ بات صحیح نہیں قربانی کرنے کا مطلق حکم بھی دوسرے مقام پر موجود ہے سر کوثر آیت نمبر دو اپنے رب کے لیے نماز پڑھ اور قربانی کر اس کی طبعین و تشریح عملی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح فرمائی کہ آپ خود مدینے میں دس ذوالحجہ کو قربانی کرتے رہے اور مسلمانوں کو بھی قربانی کرنے کی تاکید کرتے رہے چنانچہ صحابہ بھی کرتے رہے علاوہ ازئیں آپ نے قربانی کی بابت جہاں دیگر بہت سی ہدایات دیں وہاں یہ بھی فرمایا دس الحجہ کو ہم سب سے پہلے عید کی نماز پڑھیں اور اس کے بعد جا کر جانور ذبح کریں گے فرمایا جس نے نماز مطلب عید سے قبل اپنی قربانی کر لی اس نے گوشت کھانے میں جلدی کی اس کی قربانی نہیں ہوئی بحوالے صحیح البخاری حدیث نمبر 968 سو اور صحیح مسلم حدیث نمبر 1961 اس سے بھی واضح ہے کہ قربانی کا حکم ہر مسلمان کے لیے ہے وہ جہاں بھی ہو کیونکہ حاجی تو عید الاضحیٰ کی نماز ہی نہیں پڑھتے جس سے صاف ظاہر ہے کہ یہ حکم غیر حاجیوں کے لیے ہی ہے تاہم دکھلاوے کی نیت سے کئی کئی قربانیاں کرنے کا رواج بھی خلاف سنت ہے حدیث کے مطابق پورے گھر کے افراد کی طرف سے ایک جانور کی قربانی کافی ہے صحابہ کا عمل اسی کے مطابق تھا بحالے جامع ترمیزی حدیث نمبر پندرہ سو پانچ وصول البن حدیث نمبر تین ہزار ایک سو سینتالیس پھر اللہ تعالی فرماتے ہیں <مترجم> مبشر المحسنين ان الله يدافع عن الذين امنوا ان الله لا يحب كل خوان كفور اللہ تک ان قربانی کی ان قربانی کے جانوروں کا گوشت ہرگز نہیں پہنچتا اور نہ ان کا خون لیکن اس تک تمہارا تقویٰ پہنچتا ہے اسی طرح اس نے ان چوپائیوں کو تمہارے تابع کر دیا تاکہ تم اس پر اللہ کی بڑائی بیان کرو کہ اس نے تمہیں ہدایت دی اور نیکی کرنے والوں کو بشارت دیجئے یقیناً اللہ ایمان والوں کا دفاع کرتا ہے بے شک اللہ ہر خائن اور ناشکرے شکرے کو پسند نہیں کرتا چلتے ہیں آیات کی تفسیر کی طرف جس طرح چھے ہجری میں کافروں نے اپنے غلبے کی وجہ سے مسلمانوں کو عمرہ نہیں کرنے دیا اللہ تعالیٰ نے دو سال کے بعد ہی کافروں کے اس غلبے کو ختم فرما کر مسلمانوں کو ان پر غالب کر دیا پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بأنهم وأن على نصرهم جن لوگوں سے لڑائی کی جاتی ہے انہیں جہاد کی اجازت دی گئی ہے اس لیے کہ ان پر ظلم ہوا اور یقینا اللہ ان کی مدد پر ضرور قادر ہے الذين اخرجوا من ديارهم بغير حق الا ان يقولوا ربنا الله ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض, ببعض لهدمت صوامع ببعض لهدمت صوامع وبيوع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا وہ لوگ جنہیں ان کے گھروں سے ناحق نکال دیا گیا صرف اس لیے کہ وہ کہتے ہیں ہمارا رب اللہ ہے اور اگر اللہ لوگوں میں سے بعض کو بعض کے ذریعے سے دفع نہ کرتا تو بلا شبہ خانقاہیں اور گرجے اور یہودی عبادت خانے اور مسجدیں ڈھا دی جاتی جن میں اللہ کا نام بکثرت ذکر کیا جاتا ہے اور اللہ ضرور اس کی مدد کرے گا جو اس کے دین کی مدد کرے گا بے شک اللہ یقیناً بہت قوت والا خوب غالب ہے وللہ عاقبت الامور یہ وہ لوگ ہیں کہ جنہیں اگر ہم زمین میں اقتدار بخشیں تو وہ نماز قائم کریں اور زکاة دیں اور نیکی کا حکم دیں اور برائی سے روکیں اور تمام امور کا انجام اللہ ہی کے اختیار میں ہے وَإِن يُكَذِّبُوكَ فَقَدْ كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قوم نُوحٍ وَعَادٌ وَثَمُودٍ اور اے نبی اگر وہ آپ کو جھٹلائیں تو بلا شبہ ان سے پہلے قوم نوح اور آد اور سمود نے بھی اپنے اپنے انبیاء کو جھٹلایا و قوم ابراہیم و قوم اور قوم ابراہیم اور قوم لوط نے بھی و اصحاب مدین و کذب موسی ف املیت لکافرین ثم اخذتهم ف کیف کان نکیر اور مدین والوں نے بھی اور موسا کو بھی جھٹلایا گیا چنانچہ پہلے تو میں نے کافروں کو ڈھیل دی پھر میں نے انہیں پکڑ لیا چنانچہ میرا عذاب کیسا تھا اب چلتے ان آیات کی تفسیر کی طرف اکثر صلف کا قول ہے کہ اس آیت میں سب سے پہلے جہاد کا حکم دیا گیا ہے جس کے دو مقصد یہاں بیان کیے گئے ہیں مظلومیت کا خاتمہ اور اعلائے کلیمت اللہ اس لیے کہ مظلومین کی مدد اور ان کی داد رسی نہ کی جائے تو پھر دنیا میں زور آور کمزوروں کو اور با وسائل بے وسیلہ لوگوں کو جینے ہی نہ دیں جس سے زمین فساد سے بھر جائے اسی طرح اعلائے کلیمت اللہ کے لیے کوشش نہ کی جائے اور باطل کی اور باطل کی سرکوبی نہ کی جائے تو باطل کے غلبے سے بھی دنیا کا امن و سکون اور اللہ کا نام لینے والوں کے لیے کوئی عبادت خانہ باقی نہ رہے مزید دیکھیے سر بکرا آیت نمبر 251 کا حاشیہ پھر سوامع سوما کی جمع ہے سے چھوٹے گرجے اور بی آیتن بیع کی جمع ہے سے بڑے گرجے صلوات سے یہودیوں کے عبادت خانے اور مساجد سے مسلمانوں کی عبادت گاہیں مراد ہیں پھر اس آیت میں اسلامی حکومت کے بنیادی اہداف اور اغراض و مقاصد بیان کیے گئے ہیں جنہیں خلافت راشدہ اور قرن اول کی دیگر اسلامی حکومتوں میں بروئے کار لایا گیا اور انہوں نے اپنی ترجیحات میں ان کو سر فہرست رکھا تو ان کی بدولت ان حکومتوں میں امن و سکون بھی رہا رفاہیت و خوشحالی بھی رہی اور مسلمان سر بلند اور سر فراز بھی رہے آج بھی سعودی عرب کی حکومت میں ان چیزوں کا کچھ اہتمام ہے تو اس کی برکت سے وہ اب بھی امن و خوشحالی کے اعتبار سے دنیا کی بہترین اور مثالی مملکت ہے آج کل اسلامی ملکوں میں فلاحی مملکت کے قیام کا بڑا غلغلہ اور شور ہے اور ہر آنے جانے والا حکمران اس کے دعوے کرتا ہے لیکن ہر اسلامی ملک میں بدمنی فساد قتل و غارت اور ادبار و پستی اور زبوں حالی اور روز افزوں ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ سب اللہ کے بتلائے ہوئے رستے کو اختیار کرنے کی بجائے مغرب کے جمہورے یا جمہوری اور لادینی نظام کے ذریعے سے فلاح و کامرانی حاصل کرنا چاہتے ہیں جو آسمان میں تھگلی لگانے اور ہوا کو مٹھی میں لینے کے مترادف ہے جب تک مسلمان مملکتیں قرآن کے بتلائے ہوئے اصول کے مطابق اکاوتِ صلاح و زکات اور امر بالمعروف اور نہیں ان منکر کا اہتمام نہیں کریں گی اور اپنی ترجیحات میں ان کو سر فہرست نہیں رکھیں گی وہ فلاحی مملکت کے قیام میں کبھی کامیاب نہیں ہو سکیں گی پھر یعنی ہر بات کا مرج اللہ کا حکم اور اس کی تدبیر ہی ہے اس کے حکم کے بغیر کائنات میں کوئی پتہ بھی کوئی پتا بھی نہیں ہلتا جائے کہ کوئی اللہ کے احکام اور ضابطوں سے انحراف کر کے حقیقی فلاح و کامیابی سے ہمکنار ہو جائے پھر اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی جا رہی ہے کہ ایک کفار مکہ اگر آپ کی تکذیب کر رہے ہیں تو یہ نئی بات نہیں ہے پچھلے قوموں بھی پچھلے قومیں بھی اپنے پیغمبروں کے ساتھ یہی کچھ کرتی رہی ہیں اور میں بھی انہیں مہلت دیتا رہا پھر جب ان کا وقت مہلت ختم ہو گیا تو انہیں تباہ و برباد کر دیا گیا اس میں تاریخ و کنایا ہے مشرقین مکہ کے لیے کہ تکذیب کے باوجود تم ابھی تک مواخذ الہی سے بچے ہوئے ہو تو یہ نہ سمجھ لینا کہ ہمیں کوئی پوچھنے والا نہیں بلکہ یہ اللہ کی طرف سے مہلت ہے جو ہر قوم کو دیا کرتا ہے لیکن اگر وہ اس مہلت سے فائدہ اٹھا کر اطاعت و انقیاد کا رستہ اختیار نہیں کرتی تو پھر اسے ہلاک یا مسلمانوں کے ذریعے سے مغلوب اور ذلت و رسوائی سے دوچار کر دیا جاتا ہے پھر یعنی کس طرح میں نے انہیں اپنی نعمتوں سے محروم کر کے عذاب و ہلاکت سے دوچار کر دیا